غیر صورت الفاتحہ مکی صورت ہے ترتیب نزول میں پانچویں نمبر پر سور مدثر کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں سب سے پہلی صورت ہے قرآن کریم کی وجوہات تقدیم ہم نے کل بیان کیے تھے اور تعاوض اور تسمیہ پر بھی کچھ قدر کلام ہوا تھا الحمد رب العالمین تمام صفات الوحیت خاص اللہ کے لیے ہیں صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا الرحمن الرحیم جو عام مہربانیوں والا ہے اور خاص رحم کرنے والا ہے ربط بین القل یہ تھا تمام صفات الوحیت صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہیں کیونکہ وہ رب العالمین ہے تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے اور اللہ رب العزت انسانوں کی دو قسم کی تربیت جو کر رہا ہے بدنی اور روحانی تو یہ اللہ رب العزت کی رحمانیت اور رحیمیت ہے رحمان اور رحیم دونوں کا مادہ رحم ہے لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ رحمان بروزن فعلان اور فولان کا سیگا مبالغی اور کثرت اور زیادت کے لیے استعمال ہوا کرتا ہے جیسے سکران اور غزبان اور رحیم بروزن فعیل فعیل میں تکرار ہوا کرتا ہے تو مانا یہ ہوا بہت زیادہ مہربان ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے فولان میں کثرت اور مبالغہ تو رحمان بہت رحم کرنے والا ہے رحیم میں فعیل میں تکرار بار بار رحم کرنے والا ہے ہمارے اساتذہ کرام رحمان اور رحیم میں فرق کچھ اس طرح ذکر فرماتے ہیں کہ رحمان میں عموم رحمت کی طرف اشارہ ہے کافروں اور مومنوں سب پہ رحم کرنے والا اور رحیم میں خصوص رحمت کی طرف اشارہ اللہ کی دو قسم کی رحمتیں ہیں ایک عام اور دوسری خاص عام مہربانیاں عام لوگوں پر اور خاص مہربانیاں خاص لوگوں پر تو رحمان میں عموم اور رحیم میں خصوص رحمت مراد ہے سورہ احزاب آیت نمبر تریالیس اکیسواں پارہ بائیسواں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر تریالیس ودی وسلی علیہ نوری وکان بلین رشیمہ وکان بل مینی نہ رشیمہ اور ہے نبی ہے اللہ مومنوں پر خصوصی رحم کرنے والا رحمان تو سب پر ہے لیکن رحیم مومنوں کے لیے ہے سورہ نام آیت نمبر بارہ ساتواں پارہ کلی ممافی سماواتی ولارد اللہ کتب علی نفسیر الرحمہ کتبا علا نفسی رحمہ مقرر کی ہے اللہ نے اپنے اوپر رحمت اول اللہ سب پہ مہربانی کرتا ہے کیونکہ رحمان ہے تو معنی یہ ہوا عام مہربان ہے ہر کسی پر دنیا میں الرحیم خاص مہربان ہے دنیا اور آخرت میں مومنوں پہ دنیا میں مومنوں پہ خصوصی رحمت انسان پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ایمان دیا ایمان کی دولت کے بعد اللہ نے قرآن سے نسبت بنائی یہ خاص مہربانی اللہ کی خاص لوگوں پہ ہوتی ہے ہر کسی کو یہ رحم نہیں ملتا ہمارے اساتذ کرام فرماتے ہیں حضرت شیخ شیخ المشاع رئیس المفسرین حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے رحمان صفت ہے اس موصوف کی جو بالفیل کائنات کے ذرے ذرے تک اپنی مہربانی پہنچائے اور رحیم صفت ہے اس ذات کی کہ مہربانی کرنا اس کی صفت لازمہ مختصہ ہے خوئی تفسیر قاسمی میں بھی, بھی یہ لکھا رحمان ید الامن من تصدر آتار اور رحمہ اور رحمان ید من تصدر دوران آتار رحمت تھی رحیم ید ال منش احادی رحمتی و لسانی ولا انہ ہی سابط رحمان اس ذات پہ دلالت کرتا ہے جس سے آسار رحمت بال صادر ہوتے ہیں اور رحیم دلالت کرتا ہے الام منش احادی رحم و احسان اس رحمت اور احسان کے منشاہ پر کہ یہ رحمت ثابت ہے اس ذات کے لیے جسے رحیم کہا جاتا ہے بعض علماء نے اختصار کے ساتھ اس طرح فرمایا اور تتعلق بالعباد والرحیم تتعلق بالذات رحمان اس رحم پہ دلالت کرتا ہے جو عباد بندوں کے ساتھ متعلق ہو اور رحیم ذاتی صفت ہے رحم کرنے والی ذات اس کے ساتھ مہربانی لائق ہے بعض فرماتے اللہ الرحمن من امق شفیک والرحیم من ورحیم فرزنوبا رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو تکلیفیں دور کرنے والا ہے اور رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے تفسیر خاضن اور دوسری الکشف البیان امام سالبی کی وہ فرماتی رحمان المن ام و بی جلام و رحیم و بڑی بڑی نعمتیں کرنے والا رحمان چھوٹی سے چھوٹی مہربانی کرنے والا رحیم اور المنعم بھی جلائل و المنعم بقائی بعض علماء فرماتے ہیں اور من و بغیر تھی بھی غیر سوالن رحیم میں یقد ب ان ترک تس رحمان اس کو کہتے ہیں جو بغیر مانگنے کے دیتا ہے اور رحیم اس کو کہتے ہیں جو نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے شاعر نے بھی کہا اللہ یک دب ان ترک تسوات اللہ ان ترک تس الحو و بنی آدمین اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے وہ بنو آدمین الو یغدو انسان سے جب مانگا جاتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں کسی نے یہ مانا اور یہ فرق بھی بیان کیا ہے ارحمان و بھی طبی ور بالحفظ والعصمت و توفیقی ارحمانو بھی رحمان ہے راستے دکھاتے دکھانے والا ہے راستے بنانے والا ہے اور کھولنے والا ہے واضح کرنے والا ہے رحیم رحم کرنے والا ہے بالحفظ والعصمت حفظی و توفیقی امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے وہ فرمایا کرتے تھے الرحمن اللہ مہربان ہے الرحیم اللہ رحم کرنے والا ہے رحمان میں اشارہ باپ کی طرح مہربانی باپ اولاد پہ مہربان ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی سختی بھی کر دیتا ہے رحیم ماں کی طرح مہربان یہ تمثیل بلا تشوی ہے ماں اولاد پہ رحم کرتی ہے اور ماں اولاد کے ساتھ مستقل سختی نہیں کر سکتی تو اللہ رحمان اور رحیم ہے بس لب لبابن تمام اقوال کا اس طرح سمجھ لیجئے کہ رحمان عام مہربان ہے دنیا میں ہر کسی پر اس کے مناسب رحم کرنے والا ہے الرحیم خاص مہربان ہے دنیا اور آخرت میں خاص لوگوں پر جو کہ مومنین ہے اس رحمان اور رحیم کے ساتھ ترغیب ہو گئی ترغیب بیان ہو گئی کہ اللہ رحم کرنے والا ہے رحمان اور رحیم ہے تو اس کے رحم کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اللہ کے رحم کو حاصل کرنے کی کوشش کرو کیسے سورہ مومن میں دیکھے ذرا ترغیب حامیم چوبیسوں پارہ آیت نمبر تین میں شروع سے ابتداسی سی آپ کو ذکر کر دیتا ہوں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر زمبی اللہ بخشنے والا ہے گناہوں کا وقابل التوب قبول کرنے والا ہے توبہ کا شدید قابی سخت سخت عذاب والا ہے ذدول فراقی لانے والا ہے فراخ لا اللہ اللہ علی المصیر نہیں ہے کوئی بھی الہ مگر ایک اللہ اس اللہ کی طرف تم واپس کیے جاؤ گے سورہ اجر کی آیت نمبر انچاس چودواں پارہ سورہ اجر آیت نمبر انچاس نبی عبادی انی انلغفور الرحیم نبی عبادی انی انلغفور خبردار کر دیجئے میرے بندی میری مجھ سے خبر دے دے میرے بندوں کو میری انی انالغفور غفور الرحیم کہ میں ہوں بخشنے والا مہربان سورہ نام کی آیت نمبر 133 میں بھی فرمایا آٹھواں پارہ سورہ نام آیت نمبر ایک سو تینتیس وربو کلغنی ذرحمہ وربو کلغنی ذرحما اور اب تیرا بے حاجت ہے مخلوق کا محتاج نہیں الغنی بے پرواہ کا معنی نہ کرو کیونکہ بے پروائی کبھی لا لاپروائی کے معنی میں مضموم صفت ہے تو بے حاجت کا معنی ہوا کرتا ہے الغنیوں کسی کا محتاج نہیں ذو الرحمہ رحم والا ہے اللہ رحم اس کی صفت ہے اور رحم مخلوق پہ کرتا ہے یہ صفات رحمان اور بطور دلیل ہے سابق دعوے پر دعویٰ تھا الحمدللہ رب العالمین تمام صفات الوحیت ایک اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کی صفت اکیلے اللہ کے لیے ہیں الوحیت کی صفات اکیلے اللہ کے لیے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ اکیلا رحمان ہے رحیم ہے رحمان رحیم سے ابلغ ہے اسی لیے مقدم کیا گیا اور رحمان صفت خاصہ ہے رحیم کا اطلاق مخلوق پہ بھی ہوتا ہے جیسے سور توبہ کی آخری آیت آخری دو آئے دیکھیں دیکھے لقد جا اکم رسول انف سیکم گیارہواں سپارہ سور توبہ آخری دو آئے تھے لقد جا اکم رسول من انف سیکم عزیزون ما ان حری سن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم رعوف اور نبی علیہ السلام کی صفت میں آیا لیکن رحمان صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے پشت و ادب کے ایک صوفی شاعر گزرے ہیں عبد الرحمان بابا تو بعض جو حالات نہ سمجھی کی وجہ سے اسے رحمان بابا کہہ دیتے ہیں نہیں وہ عبد الرحمان تھے رحمان نہیں تھے رحمان کے بندے تھے بعض نہ سبج علماء بھی عبد الرحمان کو رحمان کہتے ہیں رحمان بابا وی لی دی نا کرتبی نے بھی یہاں تصریح کی ہے ابن کثیر و امت تفاصیر تفصیر تبری ابن جریر کی بھی لکھتی ہے ولا جیوں سما بھی گئے رہو ولا جزو ایو سما بھی گئی جائز نہیں کہ رحمان اللہ کے سوا کسی اور کو کہا جائے اللہ کے سوا کسی اور کو رحمان کہنا اور کسی اور کا نام رحمان رکھنا جائز نہیں بعض علماء نے تو اس طرح بھی لکھا ہے اسم ممنوع اعلیٰ غیرہ تعالی رحمان اسم ممنوع اعلیٰ غیرہ تعالی یہ نام ہے اسم ہے جو اللہ کے سوا اور لوگوں کے لیے مخلوق کے لیے ممنوع ہے امام راغب اس فہانی اللہ تعالی علیہ نے بھی مفردات القرآن میں فرمایا ولای الق الرحمان اللہ اللہ مفردات امام راغب کے ولایتلق الطلق الرحمان اللہ اللہ ہی رحمان کا اطلاق اللہ کے سوا اور کسی پہ نہیں ہوگا رحمان تو صرف اور صرف ایک اللہ ہے یہ صفت مختصہ ہے اس کا اطلاق اللہ کے سوا کسی پہ نہ نہیں ہو سکتا اور کسی پہ سورہ بنی اسرائیل دیکھیں ذرا پندرواں سپاہ پارا آیت نمبر ایک سو دس عرب کے کچھ قبائل اللہ کو اللہ کے نام سے جانتے اور مانتے تھے تو کچھ رحمان کے نام سے جانتے اور مانتے تھے تو ان کا اختلاف تھا اللہ رب العزت نے اختلاف کو دور کر دیا فرمایا کلد اللہ اود اور رحمانہ خلد اللہ اود اور رحمانہ اما تدرو فلسما الحسن کہہ جی اگر تم پکارتے ہو اللہ کو اللہ کے نام سے اود اور یا پکارتے ہو رحمان کے نام سے ایم ما تدعو جس کسی نام سے بھی تم اللہ کو پکارو فلاح الاسماء الحسنہ اس اللہ کے لیے ہے نام بہتر بہتر سر راد آیت نمبر تیس سور راد آیت نمبر تیس کدالی کار سلنا کفی امت ان قد خالت من قبلہ امنہ برحمان کدالی کار سلنا کفی امت ان قد خالت من قبلہ امامن اسی طرح بھیجا ہے ہم نے آپ کو گروہ میں کہ یقیناً گزرے ہیں ان سے پہلے اور عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اس لیے کہ آپ پڑھیں ان پر وہ کتاب جو وہی کی ہے ہم نے آپ کی طرف یقف رون بر اور یہ لوگ انکار کرتے ہیں رحمان زاد سے رحمان سے انکار کرتے ہیں کل ہوا رب بیلا اللہ اللہ کہہ دیجئے یہ رحمان میرا رب ہے نہیں ہے کوئی بھی الہ مگر ایک اللہ علیہ توکل تو متاب رحمان کون ہے میرا اللہ ہے سورے فرقان کی آیت نمبر انساٹھ بھی دیکھے سور فرقان آیت نمبر انسٹھ آیت نمبر انسٹھ انیسواں پارہ سورے فور خانحمانو فس البی خبیرہ اللہ ہے رحمان تو مانگا کرو اللہ کو مانگا کرو اللہ سے بھی اللہ کے اس نام کے وسیلے خبیرا پالو گے اللہ کو خبردار اپنی حال پہ اور جب کہا جائے ان کو سجدہ کر لو مہروبان ذات کے سامنے رحمان کو سجدہ کرو کالو امر رحمانو تو کہتے ہیں یہ کون ہے رحمان آیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کا حکم کرتا ہے تو ہمیں وزاد ہم نفورا تو یہ صفت مختصہ ہے للہ تعالی ہاں مشرقین مکہ صفت رحمان سے عنادن انکار کیا کرتے تھے اللہ کو وہ رحمان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے حافظ ابن کثیر نے پہلی صفحہ اکتالیس میں لکھا خطیب شربینی نے بھی یہ ذکر کیا ہے اور امت تفاصر تفسیر تبریب نے جریر کی وہ بھی فرماتے ہیں وہ ظاہر انکارہ ہوں انکار و ان نما ہوا جون و ایناد ان <كُفْرِهِم> یہ مشرقین مکہ جو رحمان سے انکار کرتے تھے ضد اور اعناد اور تعنت کی وجہ سے کفر میں دھنس جانے کی وجہ سے تھا تو ارحمان عام میں ہے دنیا میں ہر کسی پر مومن کا سو جن اور دوسرے مخلوقات سب کے سب اللہ کی رحمت کے نیچے ہے الرحیم خاص مہربان ہے خاص رحم کرنے والا ہے دنیا اور آخرت میں مومنوں پر اللہ کی رحمت دنیا میں تو عام ہے لیکن آخرت میں بھی خاص ہوگی خاص رحم ہوگا خاص لوگوں پر یہ صفت اللہ اپنے لیے ثابت کرتا ہے قرآن کریم میں اور مخلوق سے نفی کرتا ہے سورہ دخان دیکھیں حام دخان پچیسواں پارہ آیت نمبر انساٹھ سورہ قصص دیکھ لیں ہاں آیت نمبر چھیں دیکھیں چھ رحمت ربک ربی کا السمیع العلیم قرآن کا نزول تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے یہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے سر قصص میں بھی فرمایا ان الدی فرد علی کل معاد اللہ نے آپ پہ قرآن فرض کیا ہے وہ اللہ جس نے آپ پہ قرآن فرض کیا لار دلا قربی عالمن جا بل خدا ومن ہوا فیض مبین وما کن ترجو آیت نمبر چھیاسی وما کن ترجو القاع کل کتاب نہیں تھے آپ کہ امید رکھتے تھے کہ دی جائے گی آپ کو کتاب اللہ رحمت من رب کا مگر یہ کتاب رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے یونس میں بھی آیت نمبر اٹھاون میں قرآن کو رحمت کہا گیا ہے رحمت الل مومنین سورے نہل آیت نمبر ایک سو دو میں بھی قرآن کو رحمت کہا گیا ہے رحمت الل مسلمین اور سورہ آراف میں بھی کہا گیا ہے آیت نمبر دو سو چار میں یہ رحمت کے حصول کا وسیلہ ہے انستو لال ترحم جب قرآن پڑھا جائے تو شوق اور محبت سے کان رکھ لیا کرو اس قرآن کو سنا کرو خاموش رہو لال تم پہ رحم کی کیا جائے وہ فرشت عرش کے مقربین ملائک جب دعائیں مانگتے ہیں تو ان کی دعائیں قرآن والوں کے لیے اس الفاظ سے سر مومن آیت نمبر سات چوبیس و پارا مومن آیت نمبر سات يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم یوسبی امین وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ربنا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رحمہ ربنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رحمت و اے ہمارے رب فراخ ہے ہر چیز کو آپ کی رحمت اور علم فخر لدین تابوت بہو سبیلا کما دا بل جہیم اسی طرح سورے رات کی آیت نمبر چونتیس میں بھی فرمایا سورے رات تیرواں پارہ آیت نمبر چونتیس اللہ کی رحمت کی قدر جو کوئی نہ کرے تو ان کے لیے عذاب ہوا کرتا ہے اور جو صدر کر لیں تو ان کے لیے رحمتوں میں اضافہ ہوا کرتا ہے سورہ آراف آیت نمبر ایک سو چھپن دیکھے سور آراف آیت نمبر ایک سو چھپن نو پارا ایک سو چھپن نمبر آیت کالا بھی اسی بہ ہی من اشا کالا آزابی اسی بہ ہی من اشا اللہ نے فرمایا میرا عذاب پہنچاتا ہوں میں عذاب جس کو چاہوں اور رحمتی وسیعت کلشی ان اور میری رحمت فراخ ہے وسیع ہے ہر ایک چیز کو دنیا میں تو ہر چیز کو میری رحمت پہنچ چکی ہے لیکن فساق تو بہا لدین خاص کر دوں گا اس رحمت کو آخرت میں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں مجھ سے ویوتون تو ن زا تو ہم بھی آیا یؤمنون تو دنیا میں رحمتی و كل کلشین لیکن آخرت میں فساق تو خاص لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے یتقون جو ڈرتے ہیں مجھ سے سورہ نام آیت نمبر چون جا اکلین بھی آیا فقل سلام السلام علیکم جب آ جائیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر تو فقل سلام۔ الم آپ کہہ دیجئے سلام ہو تم پر سلام ترہیب کتب ربو کو مالا الرحمہ مقرر کی ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت اول میں کتب ربو کو مالا الرحمہ مقرر کی ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت اول میں تو دنیا میں ہر کسی پہ رحم کرنے والا ہے آخرت میں دنیا اور آخرت میں خصوصی مہربانیاں خاص لوگوں پر ہوتی ہیں اللہ کی تو الرحمن الرحیم اللہ عام مہربان ہے نہایت مہربان ہے خاص رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک اور ملک امام کسائی کی قیرات میں مالک ہے اور حمزہ کی قیرات میں ملک یوم الدین ہے تو کسائی کی قیرات یہ راجے اس لیے ہے مالک میں ملک سے زیادہ مبالغہ ہے تفسیر خازن میں ایک دوسری بات بھی لکھی ہے فرمایا کراتے مالکی یوم الدین مالکی یوم الدین افضل ہے کیوں کہ مالک کے عزل پر مملوک قادر نہیں ہوتی ملک کے عزل پر مملوک قادر ہوتی رعیت قادر ہوتی ہے مالک واقدار کو کہتے ہیں اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں رعیت تو ملک بادشاہ کو معزول کر سکتی ہے لیکن مملوک مالک کو معزول نہیں کر سکتی بادشاہ کا اختیار ایک نہیں ہوتا رعیت پر لیکن مالک اپنی رعیت پر پوری قدرت اور اختیار رکھنے والا ہوتا ہے تو مالک بہتر ہے مالک کسے کہتے ہیں المتر فو بل نہیں یا العامر ون تفسیر خازن نے ایسے تعبیر کی یا قاضی یومل الحساب مالک یوم الدین المتصرف فو بل امرو نہیں کا اختیار رکھنے والا الامر ورنہ ہی سمرکندی نے بھی باہر العلوم میں ذکر کیا اور تفسیر خازن نے بھی ذکر کیا قاضی یو یومل معنی یہ ہے مالک یوم الدین یو یوم حسابی فیصلہ کرنے والا ہے حساب کتاب کے دن کا ہاں مالک ماخوذ ہے ملک سے جیسے سورہ ناس میں برب بنناسی ملک الناس اور ملک ماخوز ہے ملک سے سورہ مومن دیکھے ذرا آیت نمبر سولہ چوبیسواں پارہ سورہ مومن آیت نمبر سولہ پارہ نمبر چوبیس الک ماخوز ہے ملک سے یوم لمن شی اليوم کہا جائے گا کس کا اختیار ہے آج کے دن کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا تو اللہ کی طرف سے جواب آئے گا یا مخلوق کی فنا ب زبان حال جواب دے گی للہ الواحد دل اختیارات تو ایک اللہ کے ہیں جو یکتا ہے زور والا ہے قہار ہے اسی طرح آپ دیکھیں ذرا سور حج آیت نمبر باون ستارواں پارا سور حج آیت نمبر باون اختیار تو چھپن آیت نمبر چھپن باون نہیں الملک دل اللہ یا کم اختیارات اس دن ایک اللہ کے ہوں گے جو اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان سورہ فرقان کی آیت نمبر چھبیس میں بھی الملک یوم دن الحق الرحمانی انیسویں پارے کا پہلا صفحہ سورہ فرقان آیت نمبر چھبیس الملک یوم دن الحق الرحمانی وکان یومن ال کا فری نا انعام کی آیت نمبر تریالیس انعام آیت نمبر تیالیس ترسٹھ 62 اور ترسٹھ آیت نمبر باسٹھ سوریا نام سمر الحق پھر واپس کر دیے جائیں گے اللہ کی طرف جو مالک ہے ان کا سچا سچ میں ان کا مالک ہے اللہ کی صفت مالک اور ملک دونوں کے ساتھ سورہ حشر آیت نمبر تریس تر اٹھائیس پارہ سورہ حشر اٹھائیسواں پارا آیت نمبر تریسلا اللہ الا الملی کل القدوس السلام وہاں ملک ذکر ہوا الملک القدوس السلام آل عمران میں بھی چھبیس نمبر آیت میں فرمایا کو مالک الملک تو تل من تشاء وتنزع الملک ممنتشا تو عز من تشاء ات من تشاء مالک مالک الملک تمام اختیارات کا مالک اللہ ہے یوم الدین مالک ہے واقدار ہے اختیار مند ہے سزا اور جزا کے دن کا یوم یوم کے بارے میں یہ قانون اور قاعدہ آپ یاد کر دیجیے دی. آپ کو قرآن کی مختلف آیات میں اس کا فائدہ ملے گا جب یوم کی اضافت دین کی طرف ہو تو اس سے مراد قیامت کا دن ہوا کرتا ہے یوم کی اضافت جب بھی جہاں کہیں بھی دین کی طرف ہو تو مراد قیامت قیامت کے تینتیس نام ہے قرآن میں تینتیس اور تیرہ مرتبہ قرآن کریم میں یوم الدین کا لفظ آیا قیامت کے لیے دین کے معانی قرآن کریم میں مختلف ہے کبھی دین بمانے شریعت استعمال ہوتا ہے دین بمانے شریعت جیسے سورہ یونس آیت نمبر ایک سو چار سورہ یونس آیت نمبر ایک سو چار خلیاس گیارہواں پارا کلیا ایو ہنسن تم فی شک کی فلا آبودین تاب من دون مند کہہ دیجئے او لوگو اگر تم شک میں ہو فی دینی مندینی میرے دین سے دین مراد شریعت یا دین سے مراد انقیاد بھی ہے سورہ نہل آیت نمبر اکاون آیت نمبر باون ففٹی ٹو دین سے مراد انقیاد اور آجیزی والدین واسبہ خاص اللہ کے سامنے عاجزی اور ان لازمی ہے دین بمانے ملت بھی ہے سورہ کافرون آیت نمبر چھ لکم دین و تمہارے لیے تمہارا طریقہ اور میرے لیے میرا دین بمانے قانون اور عادت جیسے سورہ یوسف آیت نمبر چھتر میں قلیا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی ہاں سورہ یوسف ایت نمبر 76 ما کان لی اخذا خوف فی دین الملك الا انشاء اللہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کے مطابق نہیں پکڑ سکتا تھا مگر اگر اللہ چاہتا ما کان اللہ ما کان ال خدا خا فی دین الملیک اللہ شاء اللہ سری سفائت نمبر چھہتر میں دین بمان قانون دین ہاد شریع کو بھی کہتے ہیں ہاد شرعی سورے نور آیت نمبر دو میں لاتا خود کمبی ہی مارافت ان فی دین اللہ ان مجرموں کے بارے میں نہ پکڑے تمہیں نرمی اللہ کے قانون کے جاری کرنے میں حد شری کے اجرا میں تا خود کم بھی مارافت فی دین اللہ دین اللہ حد شرعی سرے نور آیت نمبر دو دین بمانے عبادت بھی ہے سورہ زمر آیت نمبر دو الا للہ الدین الخالص خبردار ایک اللہ کی عبادت ہے خالص دین بمانے دعا بھی ہے دعا فد اللہ مخلصین الہ الدین آیت نمبر چودہ سورہ مومن ایک اللہ کو پکارو اس حال میں کہ تم لوگ اللہ کے لیے خاص کرنے والے ہو اپنی دعا و پکار کو فد اللہ مخلسین اللہ الدین دین بمانے دعا و پکار عقیدہ سر بقرہ کی آیت نمبر دو سو چھپن لا اکرا حف الدین عقیدے میں کوئی اقرا اور زبردستی نہیں دین بمانے مجازات بدلا نو امانا سرے نور کی آیت نمبر پچیس یوم اللہ دینہم الحق یوم اللہ دینہم الحق دین بمانے بدلہ مجازات سورہ معون میں بھی ہے ارائی تلدی یو کزب و بدین یو دین بدلہ قیامت کو بھی یوم الدین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جزاور سزائے بدلے کا دن ہے یہاں ایک ظاہری اشکال ہے مالک یوم الدین اللہ مالک ہے واقدار اور اختیار مند ہے سزا اور جزا تو اس میں ایک اشکال ظاہری یہ ہے کہ کیا اللہ دنیا کا مالک نہیں ہے صرف قیامت کے دن کا مالک ہے یوم الدین کی تخصیص کیوں کی گئی اللہ تو ہر دن کا مالک ہے ہر کسی کا مالک ہے ہر زمانے اور ہر مکان اور مکین کا مالک ہے تو پھر یوم الدین کی تخصیص چمانہ دارد ہیں پہلا جواب قانون یہ ہے تخصیص و بشئی دلالتن اردو میں پڑھو کسی چیز کی تخصیص ما کی نفی پہ دلالت نہیں کرتی یہ معنی نہیں کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے تو اللہ کی مالکیت کی تخصیص قیامت کے دن پہ ہوئی تو کیا اللہ قیامت کے علاوہ کسی اور دن کا مالک نہیں ہے نہیں کسی چیز کی تخصیص ماں کی نفی کی دلیل نہیں ہوا کرتی بلکہ اللہ ہر دن کا مالک ہے ہر دن کا مالک ہے سورے نسا آیت نمبر انیس دیکھیں سورہ نساء آیت نمبر انیس چوتھے پارے کا آخری لا یادینہ لکم ان کمنتری النساء کرن او ایمان والو حلال نہیں تمہارے لیے کہ تم میراس میں لو عورتوں کو زبردستی تو کیا عورتوں کو زبردستی میراث میں لینا حلال نہیں تو مردوں کو بچوں کو لڑکوں کو لینا جائز ہے کیا نفی معادہ تو لازم نہیں ہوتا ایک چیز کی تخصیص سے نور کی آیت نمبر تینتیس دیکھیں سورہ نور آیت نمبر تینتیس ولی استافی فلدین لائے جید نکاحن حتا فضلی ہی ولی استافی فلدین لائے لا نہ نکاحن خود کو بچائیں زنا سے وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے نکاح کی تو جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے وہ خود کو بچائیں جو رکھتے ہیں تو وہ نہ بچائیں تخصیص بشئی نفی مادہ پہ دلیل نہیں ہے یا ولا تک رو فتیاتی اپنی لڑکیوں کو بے حیائی پہ مجبور نہ کیا کرو تو لڑکوں کو کرو کیا تو مالک یوم دین اللہ مالک ہے سزا اور جزا کے دن کا اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کسی اور دن کا مالک نہیں ہے بلکہ اللہ ہر دن ہر چیز کا مالک ہے دوسرا جواب پہلے جو صفات الوہیت ذکر ہوئی اس میں عموم کا معنی ہو گیا الحمد رب العالمین اللہ تمام مخلوق کو پالنے والا ہے تو تمام مخلوق کا خالق اور مالک بھی ہے اور سب پہ رحم کرنے والا ہے تو سب کا مالک ہے تو پہلے عموم سے ملکیت معلوم ہو چکی ہے اب تخصیص بعد تعمیم مالک یوم دین میں ہوا یا اس طرح کے اختیارات دو قسم کے ہیں ایک دنیاوی اختیار ہے مجازی عارضی دنیاوی فانی اور ایک حقیقی اختیارات ہے دنیا میں اللہ نے مجازی اختیارات عارضی اور فانی اختیارات مخلوق کو دیے ہیں قیامت کا وہ دن ہے جس میں عارضی اور فانی اور مجازی اختیارات بھی اللہ کے سوا کسی اور کے نہیں ہوں گے جیسے ابھی آپ نے سورہ مومن کی آیت نمبر سولہ میں پڑھا لیمان المول خلیوم لاہ واحد القار اسی طرح سورہ توحا ایک سو پانچ نمبر آیت سورہ نبا اٹھتیس اور سورہ حج آیت نمبر چھپن تو قیامت کے دن کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ دنیاوی عارضی مجازی فانی اختیارات جو اللہ نے دنیا میں بندوں کو دیے ہیں یہ بھی قیامت کے دن ان سے لے لیے جائیں گے اپنے بدن اور اب بدن کے اعضا پہ بھی کسی کا اختیار نہیں ہوگا علی منخمال و تکلی منا ایدم و تشدد اللہ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں ان کے منہ پہ ہم مہر لگا دیں گے تو ان کے ہاتھ پاؤں ہم, پہ ہم پہ ہمارے ساتھ بات کریں گے پھر یہ لوگ چیخیں ماریں گے لما شاہ تم علینا کیوں ہمارے خلاف تم گوائی دے رہے ہو کالو انتق انتق کل شہ ان یہ آزائے بدن کہیں گے بدن کے اندام کہیں گے ہمیں گویا کر دیا اللہ ذات نے جس نے ہر چیز کو طاقت گویائی دی ہے تو دیکھو یہ دنیاوی اختیار آج دنیا میں تمہارا ہاتھ تمہارے اختیار سے ہلتا ہے تمہارا منہ اور زبان تمہارے اختیار سے ہلتی جلتی ہے تمہارا اختیار عارضی تو ہے مجازی دنیاوی فانی تو ہے لیکن قیامت کے دن یہ عارضی اختیارات بھی لے کر لے لیے جائیں گے تم سے اللہ ہی مالک ہوگا اسی لیے قیامت کی تخصیص کی سمجھ میں آئی یا دوسرا ایک اور دوسرا جواب سن لو دنیا میں بھی اللہ کا اختیار ہے لیکن اوہام میں مشرقین یہ ہیں کہ دنیا میں اللہ نے اولیاء کو اختیارات دیے ہیں کہتے ہیں نا شیخ عبد القادر جیلانی برکت ڈالنے کا اختیار رکھتے ہیں اولیاء کرام شفا دیتے ہیں بیماریاں دور کرتے ہیں بچے دیتے ہیں فلان فلان فلان, فلان کرتے ہیں تو جب کہو کہ آج وائرس پھیل چکی ہے تمہارے اولیاء تمہارے دم درمل کرنے والوں کا اختیار کہاں گیا تو کہیں گے ہاں نا اگر آج وڈا جوان زندہ ہوتا نا تو پھر یہ وائرس نہ آتی آج تو فلان ولی نہیں ہے نا اور آج تو فلان بزرگ نہیں ہے دنیا میں اگر وہ ہوتے نا تو پھر یہ حالات نہ ہوتے تو جواب یہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا اور یہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا یہ باتیں چھوڑ دو قیامت کے دن تو سب کے سب ایک ہی میدان میں کھڑے ہوں گے میدان محشر میں انبیاء، الیات کیا صلاحہ سب کی موجودگی میں کسی کا اختیار نہیں ہوگا اختیار صرف و صرف اللہ کا آج کے دن کا تذکرہ ہوتا تو کہتے آج تو نہیں ہیں بہت سے اولیاء نہیں ہیں دنیا میں اسی لیے اللہ کا اختیار ہے تو قیامت کے دن تو سب کھڑے ہوں گے سب اولیات قیا صلاحہ انبیاء انس جن ملائک سب کے سب ہوں گے لیکن سب کی موجودگی میں اختیار صرف اور صرف اللہ کا مارکی اوم الدین بعض علماء نے ذکر کیا یوم الدین کی تخصیص میں تعظیم کی طرف اشارہ اللہ کی تعظیم کی طرف اشارہ وہ بڑا دن ہے وہ بڑا دن ہے اس اتنے بڑے دن میں بھی مالک اللہ ہے یا یوم الدین کی تخصیص میں تفرد کی طرف اشارہ ہے تفرد سب موجود ہوں گے لیکن اللہ یکتا مالک ہے اور ہوگا سورہ ہود آیت نمبر ایک سو سورے ہود آیت نمبر ایک سو تریس للہ ہی غیب سماواتی والی ہی ارجاؤل امرو کلو و عی لئی ہیرجاؤل اللہ کی طرف واپسی ہے سب کاموں کی تو اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرو تفرد سب کی موجودگی میں ایک اللہ مالک اس لیے اللہ کی توحید کو دنیا میں مان لو ایک اللہ کی بندگی پکے قائلین ہو جاؤ سوریہ عالمران ایک سو نو نمبر آئے دیکھے ذرا چوتھا پارا ایک سو نو سوریہ وَلِلَّهِ مَا فِي اللہ سماواتی فِي الْأَرْضِ وَإِلَى وی اللہ ترجمور وَإِلَى اللہ تُرْجَعُ ترجمور اور اللہ کی طرف واپسی ہے تمام کاموں کی اللہ واللہ سب کی موجودگی میں سب فیصلے اللہ کی طرف واپس ہوں گے کیونکہ اللہ یکتا واقدار ہے اور مالک ہے سور قصص آیت نمبر اٹھاسی بھی دیکھ لے سر اسی معنی کی تائید میں سور قصص آیت نمبر اٹھاسی آیت نمبر اٹھاسی انیسواں پارہ سورے قصص بیسواں پارہ پارہ نمبر بیس سر قصص لہ الحکم و علی اس اللہ کے لیے اختیارات ہے اور اس اللہ کی طرف واپس کیے جاؤ گے تم خاص اللہ کے اختیارات ہے اور اکیلے اللہ کی طرف واپس کیے جاؤ گے یا مالک کیوں الدین میں رد ہے یہود کے قول کی کا یہود کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ دیکھے آیت نمبر اسی بقرہ اسی نمبر آیت وقال المسنارو اللہ ایا ممادودا اور کہتے ہیں یہ یہود نہیں پہنچے گی ہمیں آگ جہنم کی اللہ ایا ممادودا مگر چند روز شمار کے گنتی کے گنتی کے چند روز ہی ہوں گے بس تو کیا تمہارا اختیار ہے نا مالک یوم الدین اختیار تو اللہ کا ہے قلت تخصم آہدن فلئی فل تقول مالا تالمون یہ قول یہود کا سور معدایت نمبر اٹھارہ میں بھی ہے اور سورہ یونس میں بھی ہے سورہ یونس دیکھے ذرا آیت نمبر 18 یہ کہتے ہیں ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ تو قل اتنبیون اللہ بما لا يعلم من في السماوات والولا في الارض سبحانه وتعالى عما یشركون پاک اللہ اور بہت بڑا ہے اس سے جو یہ لوگی صدار ٹھہراتے اللہ سے کہتے ہمیں قیامت کے دن اللہ سے چھڑائیں گے سفارسیں کریں گے ہماری نہیں نہیں کوئی شفارسی زور رکھنے والا نہیں زبردستی اللہ سے شفا چھڑانے والا نہیں بچانے والا نہیں کیونکہ مالکی اوم دین قیامت کے دن کا جزا اور سزا کے دن کا مالک ایک اللہ ہے اسی طرح سورہ انفتار انیس میں بھی سورہ لیل تیرہ میں بھی اور سورہ نساء ایک سو میں بھی یہی ساری علم کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کا عقیدہ یہ بن جائے کہ مالک متصرف واقدار اختیار من صرف و صرف اللہ ہے حاصن و پہلی پہلی صفحہ چھپن پہ قاسمی نے لکھا لأن من علم ان من ملک الشین و انہ مسرف المور فہ الفک لن من من عالیما کیونکہ عالم وہی ہے جس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ان اللہ مل شعین اللہ وہ ذات ہے جس کے اختیار میں ہر چیز کے اختیارات ہیں مصرف العمور اور یہ اللہ تمام امور کا مصرف ہے متصرف ہے واکدار ہے فہول فقی تو جس کو یہ علم مل جائے تو یہ فقی ہے ولی ہدا کال کبھی قوم اللہ جو یہ نہیں جانتے کہ متصرف اور مصرف فل صرف اور صرف اللہ ہے وہ لا قہون ہے اللہ نے فرمایا ظال کبھی قوم اللہ یفق اس مردوں کے بارے میں اب یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اختیار مند ہے ہماری حاجت روائی کے ہماری مشکل کشائی کے تو جن کا یہ عقیدہ ہو وہ عالم اور فقی کہلانے کے لائق نہیں عالم اور فقی وہ ہے من علیم ان اللہ الذي بھی ملکوت کل شعین و انہ مصرف العمور فہ الفقی بس یہی فقی ہے جو یہ عقیدہ نہیں رکھتے اور اس کو نہیں جانتے تو بھی قوم قوم اللہ فہون ظال کبھی قوم اللہ فہون اللہ نے فرما دیا یہ نہیں سمجھنے والے یہ جو حلا ہیں مالک یوم الدین اللہ سزا اور جزا کے دن کا مالک ہے اس آیت میں دو مسئلے ثابت ہوئے ایک مسئلہ اس بات قیامت کا اور دوسرا مسئلہ شفاعت قہری کی نفی کا جب مالک اللہ ہے تو کسی اور کا کوئی اختیار نہیں اختیارات میرے اللہ کے پاس ہوں گے جسے چاہے جنت میں لے جائے جسے چاہے جہنم میں ڈال دے کوئی کسی کو اللہ کے در میں زبردستی چھوڑانے والا نہیں شفات کے بارے میں تین مسلک یاد کر لو ایک مسلک دہریوں کا ہے یا اس طرح کہو ضلع کا ہے موت کہتے ہیں موت ایک مسلک موت کا ہے جو کہتے ہیں صلیل انسان اللہ ما سا سے استدلال باطل کرتے ہیں کہ کوئی کسی کو کسی طریقے سے چھڑانے اور بچانے اور شفارش کرنے والا نہیں ہوگا کلر ام بما کا رہین ہر انسان ہر انسان اپنے عمل کے بدلے میں ہی وہاں مرہون ہوگا رہین گانا گانا تو اردو کی تو ہر انسان اپنے عمل کا جواب دے ہوگا اپنے عمل کا جواب دے ہوگا کل مربا ام کا سبا رہین کوئی کسی کو چھڑانے والا نہیں یہ موتضلا نہ شفات ازنی مانتے ہیں نہ قاہری مانتے ہیں دوسرے مشرقین ہیں مشرقین کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہو یا نہ ہو ہمیں تو ہمارے بزرگ ہمارے اولیاء ہمارے پیر چھڑائیں گے بچائیں گے اللہ فرماتا ہے میں شرک کو معاف نہیں کرتا یہ شرک کے بعد بھی شرک کے بعد بھی اولیاء کی شفاعت کے سہارے نجات کا عقیدہ رکھنے والے ہیں یہ شفاعت قہری کو ماننے والے ہیں کہتے ہیں ان اولیاء کی اللہ پہ چلتی ہے اللہ ان کی رد نہیں کرتا ہم اہل سنت والجماعت شفات ازنی کو مانتے ہیں قہری کو نہیں مانتے یہی وجہ ہے قرآن میں شفات کے بارے میں دو قسم کی آیات ہے بعض آیات میں شفات کا اس بات ہے بعض میں نفی ہے جہاں نفی ہے تو شفات قہری کی نفی ہے جہاں اس بات ہے تو شفات ازنی کا اس بات ہے شفات ازنی کے لیے پانچ شرائط یاد کر لو پہلی شرط ازنی شفاعت اللہ کے حکم سے شفاعت انبیاء الیات قیا صلاحہ کریں گے اللہ کے حکم کے بعد لیکن قیامت میں یہ حکم قیامت میں ہوگا قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کوئی کسی کی شفارش نہیں کر سکتا دنیا میں دنیا میں دعا کر سکتے ہیں شفاعت نہیں کر سکتے پھر دعا کے لیے بھی افضل اور مفضول کی شرط نہیں جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو نبی علیہ سلاۃ والسلام نے فرمائے لاتن سینا فی دع اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرنا بھولانا نہیں تو دنیا میں دعا ہو سکتی ہے شفات نہیں ہو سکتی شفات کے لیے پہلی شرط قیام قیامت ہے قیامت کے قیام کے بعد شفات اذنی ہوگی دوسری شرط دوسرے انبیاء اور اولیات قیاس صلاحہ کی شفات شفاعت کوبرا شفاعت کے بعد ہوگی شفاعت کوبرا نبی علیہ السلاط و السلام کی شفاعت کو کہتے ہیں اور حدیث شفات میں اس کی تفصیل ہے اللہ کی آرش کے نیچے سجدہ لگا لیں گے روئیں گے اور مانگیں گے مانگیں گے اللہ فرمائیں گے ارفع آرا یا محمد سلطرتا و شفا تو شفا شفات کر شفا شفا شفا شفا تیری شفات منظور ہے تو انا اول من شفا حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے سب سے پہلی شفات کرنے والا قیامت کے دن میں ہوں گا یوم الروح کا تو سف لائے اللہ من من سے مراد نبی علیہ السلام کوئی بات نہیں کر سکیں گے اللہ من عظیم اللہ الرحمن وقال کال وہ من سب سے پہلا کون ہوگا انا اول من اشفا اب نبی علیہ السلام کی شفات شفات کبرا ہوئی نہیں اور یہ لوگ شفات کے سرٹیفکیٹ بانٹنے لگے پنجاب میں تو بعض پیر ایسے بھی موجود ہیں جو دنیا میں ہی جنت کے پلاٹوں کی اسناد اور کاغذات بیچتے ہیں ما شاء اللہ تیسری شر شفاعت ازنی کی شفات کرنے والا شافی خود جنتی ثابت ہو جائے تو دوسروں کے لیے شفات کر سکے گا جب یہ خود جنتی ثابت نہیں ہوا تو یہ کسی اور کو جہنم سے کیا بچائے گا شافی خود جنتی ثابت ہو جائے تو دوسرے کے لیے شفات کر سکے گا چوتھی شرط شفاعت معاہدین مومنین کے لیے ہوگی جو گناہ گار ہیں جن کے عقیدے میں فطور ہو ان کے لیے شفات نہیں جن کے عقیدے میں فطور ہو کیونکہ ان اللہ لائق ان کبھی ہی اللہ شرک نہیں معاف کرتا انہو من شرک بلّہ فقد حرم اللہ علیہ جن جن جس نے اللہ کے ساتھ ہی سادار ٹھہرایا اور بنایا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے جب حرام کر دی ہے تو ساری دنیا اس کے لیے شفات کرے نہیں جا سکتا وہ جنت نبی علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کے لیے شفات نہیں کر سکتے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کے لیے شفات نہیں کر سکتے نہیں بچا سکتے ان کو جہنم سے اور پانچویں شرط ایک دوسرے کو پہچاننے والے ہوں شفاعت کرنے والا اس کے لیے شفات کرے گا جس کو پہچانے اور جانے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے امتیوں کو پہچانوں گا ان کے وہ آزائے بدن چمک رہے ہوں گے جن جن کو وہ وضو کے دوران دوح کرتے تھے یا جو آزاد سجدے بے زمین پہ رکھا کرتے تھے ان سے روشنی نکلے گی میں جانوں گا پہچانوں گا تو ان کے لیے شفات بھی کروں گا ان پانچ شرائط کے بعد جو شفاعت ہے اسے شفاعت ازنی کہتے ہیں ہم وہ مانتے ہیں ان پانچ شرائط کے علاوہ کسی اور نظریے کے مطابق شفات کے قائلین شفات قہری کے قائلین ہیں اسی لیے قرآن کریم نے شفات کے بارے میں دو قسم کی باتیں کی دیکھیں آپ کبھی نفی اور کبھی اس بات سر بکر آیت نمبر اڑتالیس و تقوی لا تَجزي نَفْسٌ افسن افسن ش ولاقبل منہا شفاتوں علاو خدما عدلوں علاحم سرون ڈرو دروس دن سے کہ بدلہ دے نہیں سکے گا کوئی نیک نفس برے نفس سے ذرہ بر بھی ولاقبل و منہا شفاتن اور قبول نہیں کی جائے گی اس برے نفس کی طرف سے کوئی کسی کی شفارس بھی لا يقبل منها شفات انفی شفات کہری کی اسی سر بقرہ تیسرے سپارے کا پہلا صفحہ دو سو چون نمبر آیت دیکھیں دو سو چون آیت نمبر دو سو چون یا منو انفیمار کم من قبلی ائی آتی او ملا بئی ہی ولا خل ولا شفا او ایمان والو خرچ کرو اس مال سے جو ہم نے رزق دیا تم کو اس سے پہلے کہ آ جائے گا ایک ایسا دن کہ لین دین نہیں ہوگا اس میں نہ مشرقوں کی دوستی ہوگی ولا شفاتن اور نہ شفاعت قہری ہوگی تو لا شفاتن شفاعت قہری کی نفی ہے سورہ انعام آیت نمبر اکاون دیکھیں ساتواں پارا سوریہ انعام و انضر بل خاف نہ ولیوں شفیع ڈرا دو قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو یا فون جو ڈرتے ہیں اینوں شروع لا رب کہ جمع کیے جائیں گے اپنے رب کے ہاں لئی سلحم اندونی ہی ولی ولیوں شفیہ نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست اور نہ کوئی چھڑانے والا لا شفیع لالم یتقون خام کے یہ لوگ ڈر جائیں اللہ سے اسی سورہ نام میں ستر نمبر آیت دیکھے ستر لئی صلاح مندون ولیوں ولا شفیہ آیت کے درمیان سے پڑھ رہا ہوں لئی صلاح مندون ولیوں ولا شفیہ نہیں ہوگا اس نفس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست اور نہ کوئی چھڑانے والا شفیہ سورہ آراف کی آیت نمبر 53 دیکھیں 53 تھری سور عراف آیت نمبر 53 قیامت کے دن یہ جہنم میں چیخے ماریں گے فحلنا منشفا فیش فرو لنا آیا ہے ہمارے لیے کوئی شفارسی جو سفارس کرے ہمارے لیے ہے کئی شفارسی جو ہمارے لیے شفارس کریں شفاعت کریں نہیں ہوں گا سورہ م... یونس میں آیت نمبر اٹھارہ یہ عقیدہ مکے کے مشرکوں کا تھا کہ ہمارے بت ہمارے شفارس ہی ہیں بت مانا اولیاء کی شکلوں کے بنائے ہوئے جسے ویا بدوند گیارہواں پارا یونس آیت نمبر اٹھارہ مندون اللہ مالا درحم علاقول ہا او شفا اونا ان دلہ عبادت کرتے ہیں یہ مشرق ان کی جو نہ نقصان دے سکتے ہیں ان کو نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور یہ مشرقین کہتے ہیں ہا او لائی شفا اونا یہ لوگ یہ حضرات ہمارے شفارس ہی ہیں اللہ کے ہاں سورہ مریم سولواں پارا آیت نمبر ستاسی سولہواں پارہ آیت نمبر ستاسی لا کن شفا مالک نہیں ہوں گے اختیار رکھنے والے نہیں ہوں گے اشفات شفارس کا شفاعت کا سورہ توحا کی آیت نمبر ایک سو نو سو نو اسی سولویں پارے میں یوم اللہ تنف اشفاۃ اللہ من عدین الحرحمان ادی قولا اس آیت میں شفات قاہری کی نفی بھی ہے اور شفات ازنی کا اثبات بھی ہے نفی دیکھیں شفاعت قاہری کی یوم دلہ تنفع اشاعتو اس دن فائدہ نہیں دے گا کسی کو شفاعت قہرن اللہ من علامن الرحمن الا من سے استثنا اور اثبات اس شفاعت ازنی کی مگر اس کو اجازت اس کو جس فائدہ دے گی شفاعت جس کو اجازت دے دے رحمان ذات مہربان ذات جس کے لیے اجازت دے دے وردی الح قولا اور پسند کیا ہو اللہ راضی ہو اس سے قول کے اعتبار سے اس نے توحید کا کلمہ بھی پڑھا ہو سورہ انبیاء دیکھے آیت نمبر اٹھارہ پارہ نمبر ستارہ آیت نمبر اٹھارہ آیت نمبر اٹھارہ سورہ انبیاء منفسماواتی وردی و من اندہ لائس تقبیر بادتی وقسرون آیت نمبر انیس اور پھر آیت اٹھائیس دیکھیں اٹھائیس اٹھارہ نہیں آیت نمبر اٹھائیس یا لمابینا دیم جانتا ہے اللہ اس کو جو ان مخلوق اس مخلوق سے پہلے تھے اماخل فم اور کے بعد ہوں گے ولاش فعون ولاش فعون اور شفارس نہیں کر سکیں گے یہ نیک لوگ نفی شفاعت قہری اللہ علی من ارتضا یہاں شفاعت ازنی کا اس بات مگر شفاعت کر سکیں گے ان کے لیے جن سے اللہ راضی ہو عقیدے کے اعتبار سے وہ من خشیتی ہی مشفقون اور یہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے ڈرنے والے ہوں سورہ زخرف آیت نمبر 86 دیکھیں پچیسواں پارہ سورہ زخرف آیت نمبر 86 پارہ نمبر پچیس نفی شفاعت قہری اور اسبات شفات ازنی ولائملی کلدین دون شفات علامن شہید اب الحقی عالمون اور مالک نہیں واقدار اور اختیار من نہیں وہ لوگ جن کو یہ مشرک پکارتے ہیں اللہ کے سوا اشفاتا شفات اختیار من نہیں شفاعت کے اللہ من شہید بالحق مگر شفاعت تو وہ کر سکے گا جس نے بیان کیا ہو بالحق حق کا توحید کا وہم ہم یا اور یہ شفات کرنے والے جس کے لیے شفات کرے انہیں پہچانتے بھی ہوں جانتے بھی ہوں یعلمون شفاعت شفاتی کی ایک شرط یہ تھی نا سورے دخان کی آیت نمبر اکتالیس دیکھے اکتالیس سور دخان یوم لا یغنی مولن ام مولن شیا ولا ہم ان یاد کرو اس دن کو لاگنی مولنا مولن, مولن شعدہ نہیں دیکھ سک دے سکے گا ایک معاون دوسرے ساتھی کو ذرہ ولاحمین ولا اور نہ یہ ایک دوسرے کی امداد کر سکیں گے شفارس کیا کریں گے سورہ سبا آیت نمبر 23 میں سورہ نجم آیت نمبر 26 میں سورہ نبا آخری آیت اور سور انفتار انیس نمبر آئے نفی نفی قہری مالک یوم الدین اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا جزا اور سزا کے دن کا کوئی دوسرا مالک نہیں ہوگا کوئی دوسرا واقدار و اختیار من نہیں ہوگا قرآن میں جا بجا یہ صفت اللہ اپنے لیے ثابت کرتا ہے اور غیر سے نفی فرماتا ہے آپ دیکھیں گے قرآن کے انداز اور اسلوب میں لاہ ملک اس سماواتی ولار لہو ملک سماواتی ولار اختیار ہیں تو صرف اللہ ہی کا ہے اللہ کے سوا اور کسی کا کوئی اختیار نہیں پہلا حصہ سور فاتحہ کا مکمل ہوا جو کہ تین آیات پہ مشتمل تھا اس میں اللہ کی پانچ صفات ذکر ہوئیں پانچ صفات بیان ہوئی ایک اللہ دوسرا رب تیسرا رحمان چوتھی صفت رحیم اور پانچویں مالک گویا کہ اللہ کی ذات اور صفات کا بیان تھا سور فاتحہ کے پہلے حصے میں الہیات کا بیان تھا الحمد رب العالمین اللہ کی مناسب صفات خاص اللہ کے لیے ہیں جو کہ پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا عام مہربان ہے اور خاص مہروبان ہے عام رحم کرنے والا ہے نہایت رحم کرنے والا ہے بہت رحم کرنے والا ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے خاص رحم کرنے والا ہے مالکی الدین واکدار ہے اختیار مند ہے مالک ہے سزا اور جزا کے دن کا سزا اور جزا کے دن کا دین کو بھی دین اس لیے کہتے ہیں کہ جو اسے مانے تو اسے جزا اور جو نہ مانے اسے سزا ملے گی اسی لیے دین کہا جاتا ہے قیامت کے دن کو بھی یوم الدین اس لیے کہتے ہیں کہ جزا اور سزا ماننے والے اور نہ ماننے والوں کو ملے گا اور قیامت اللہ کے عدل کا تقاضا ہے دنیا میں اللہ کے بندے مختلف ہیں ایک اللہ کے قانون کی پابندی کرنے والے اللہ کی بندگی میں زندگی گزارنے والے دوسرا اللہ کے قانون سے بغاوت کرنے والے انحراف اور بے بندگی میں زندگی گزارنے والے عادل اور انصاف کا تقاضا تھا کہ بندگی کرنے والوں کو جزا دی جائے بے بندگی زندگی شرمندگی میں گزارنے والوں کو سزا دی جائے اس کے لیے ایک دن ہونا چاہیے اس دن کو یوم الدین کہا گیا یہ اللہ کے عدل کا تقاضا تھا کہ قیامت کے دن اللہ بندگی کرنے والوں کو جزائیں دے گا بے بندگی میں زندگی گزارنے والوں کو سزائیں دے گا مالک یوم الدین مالک ہے واقدار اور اختیار مند ہے سزا اور جزا کے دن کا اب دوسرا حصہ اییا کا نعبود و کا نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہاں ہم چند مباحث کریں گے پہلا لفظی تحقیق لفظی الفاظ کی تحقیق کلمات کی تحقیق دوسرا عبادت کی تعریف عبادت کسے کہتے ہیں تیسرا عنوان عبادت کی اقسام اور عبادت کے اجزاء بھی بیان کریں گے انشاءاللہ چوتھا عنوان عبادت کی علت اور وجہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں اور چوتھا عنوان عبادت کا ثمرا ہم اللہ ہی کی عبادت کریں تو ہمیں کیا ملے گا چار عنوانات نعبد و ایاک نستعین حافظ ابن کثیر ابو الفدا اماد الدین رحمہ اللہ تعالی اس جملے کے بارے میں فرماتے ادین المان العبادت لاہ العبادت ہو الستان تو منہ دینو کلجیو الح دئی نلمان دین سب کا سب ان دو مانوں اور دو مسلوں کے ارد گرد گھومتا ہے اور دین اس کا نام ہے العبادت اللہ وحد ہو الستعانت منہ ایک اللہ کی عبادت کرو ایک اللہ سے غائبانہ امداد طلب کرو عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی فرماتے ہیں ان نلی کلی لباب ان لوبابن و لوباب القرآنی حوامی خلاصت الحوامی الفاط و خلاص نستعین فرمائے کلی شئی ان لباب ہر چیز کا ایک نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے و لباب الحوامیم قرآن کا لب لباب اور, نچوڑ اور خلاصہ حوامی میں صبا ہے وہ خلاص الحوامی حوامیم میں سبا کا خلاصہ سور فاتحہ ہے وہ خلاصت الفاتحہ تو اییا کا نعبد و کا اور سور فاتحہ کا خلاصہ اییا کا نابود و کا میں ہے یہاں یہ بات یاد رکھ لو کہ ابھی تک غائب کے سیغے تھے اب خطاب کے سیرے آ گئے ای آ کا میں التفاط ہے غائب سے خطاب کی طرف پہلے سارے سیغے غائب کے تھے اب سیرے خطاب کے شروع ہو گئے پہلے تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن وہ رحمان ہے وہ اللہ رب ہے رحمان ہے رحیم ہے مالک ہے غائب کے سیرے تھے اب خطاب اے ہمارے اللہ رب رحمان رحیم مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کرتے رہیں گے کسی اور کی نہیں کرتے اور نہ کریں گے خطاب شروع ہو گیا اس کو تفنن کہتے ہیں قرآن کریم میں کبھی غائب سے مخاطب اور کبھی مخاطب سے غائب کی طرف التفات ہوتا ہے تشویق کے لیے شوق زیادہ کرنے کے لیے جیسے سورہ یونس میں فرمایا آیت نمبر بائیس میں ہو سع رو کم فل برری ول باہری حت ادا کن کن تم فل کی خطاب ہے و جرئی ن بیم بری ہن قیبن و فری او بیہ جرائن بہم غائب فری او غائب جا الموت غائب تو خطاب سے غائب کی طرف التفاط تشویق کے لیے تفنن ہے اسی طرح سور دہر میں بھی ہے آلیم سیا ب آیت نمبر اکیس میں اوپر ان کے کپڑے ہوں گے ریشم کے اور فرمایا جائے گا ان کو ان نہا کا کان لکم ان غائب سے خطاب کی طرف لکم دوسری وجہ خازن نے بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں پہلے صفات کا بیان ہوا تو غائب کے سیغے تھے کیونکہ صفت اور تعریف سامنے کرنا بہتر نہیں ہے سامنے کرنا بہتر نہیں ہے تعریف پس پشت بہتر ہوتی ہے مقامک خی... کارد اچا صفت کو لر نہیں خاضن ہوئی اور یہاں پہ دعا مانگی جا رہی ہے اب تو دعا میں سیغے خطاب بہتر ہوتا ہے ادب یہ ہے اور یہ عادت ہے فسحا کی کہ وہ تعریف اور صفت میں غائب کے سیرے استعمال کرتے ہیں اور دعا میں خطاب کے سیرے استعمال کرتے ہیں تفسیر خازن دعا میں خطاب کے سیرے استعمال کرنا بہتر ہے یہ انداز اپنانا چاہیے دعا میں اللہ تو ہماری بگڑی بنا دے اللہ ہم سے یہ وبائیں ہٹا دے اللہ تو ہماری حاجت کو پورا کر دے خطاب کرنا چاہیے ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اس طرح کر دے اس طرح ہو جائے غائب کے سیگے استعمال کرنے سے بہتر دعا میں خطاب کے سیگے ہیں اور ایک تیسری وجہ بھی آپ ذہن نشین کر دیں تیسری وجہ پہلے غائب کے سیغے استعمال ہوئے اب خطاب کا سیرا آیا یا کھنا و یا کھنستعین میں کیونکہ پہلے جو کچھ آپ نے سیکھ لیا پڑھ لیا اور عقیدہ بنا لیا اللہ کی صفات اللہ کی توحید اور وحدانیت اسما اور صفات پہ عقیدہ بن گیا تم لوگوں نے اللہ کو پہچان لیا جان لیا مان لیا تو اب تم اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کے خطاب کرنے کے قابل ہو گئے آؤ اللہ سے خطاب کرو عیا کا نابود عیا کا جب اللہ کو جان چکے ہو مان چکے ہو تو آ کے اللہ کے ساتھ خطاب کرو ایا نعبد و ابود نستعین میں خطاب کا سیہ اییا نعبد و ابود نستعین اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص سے ہی امداد طلب کرتے ہیں غائبانہ اییا کا مفرول ہے نابودو فیل فائل ہے اور عربی کے ادب کا یہ گرائمر کا یہ اصل ہے ناحوے کا یہ اصل ہے کہ مفرول پیچھے ہوتا ہے فیل فائل پہلے ہوتا ہے مفول بعد میں ہوتا ہے لیکن یہاں اییا کا مفرول کو پہلے ذکر کیا نابودو فیل فائل نابودو فیل ہے اس میں ضمیر ہے متقلم کی وہ جو فائل ہے تو پھر ایک دوسرا قاعدہ تقدیم ما حق کو ح تاخیر یوفی تقدیم ما حق کو حتاخیر یوفی والاختصاص مقدم کرنا اس چیز کو جس کا حق تاخیر ہو اسے پیچھے لانا چاہیے تھا لیکن تو نے پہلے کر دیا یفید الحسر وال وہ حسر و اختصاص کا فائدہ دیتا ہے یفید الحسر وال تو تخصیص والا معنی یہاں پیدا ہوا اییا کا نابود اییا بھی تخصیص پہ دلالت کر رہا ہے اور تخصیص بے اعتبار من العطف بھی ہے یا کا تو منع عطف اس اعتبار سے کہ وہ نستعین نہ دوبارہ کہو گے وہ یا کا اے اللہ ہم خاص تیری ہی نابودو ہمیں عبادت کرتے ہیں خاص تیری ہی ہمیں عبادت کرتے ہیں پھر مفول کو مقدم کیا اس لیے کہ عابد کا مقصود عبادت نہیں بلکہ معبود ہے عابد کا مقصود عبادت تو وسیلہ ہے معبود کو حاصل کرنے کا و معبود کو راضی کرنے کا مقصود تو معبود ہے تو اییا کا کاف ضمیر خطاب معبود کی طرف راضی ہے ہم خاص تیری ہی خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کیونکہ فعل میں تجدد کا معنی ہوتا ہے یہ نہیں کہ ایک بار دو بار عبادت کر لی تو کر لی نہیں, نہیں کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے موت تک سورہ حجر کیا آخری آیت وابز رب کا حتا یات یا عبادت کرو تم اپنے رب کی ہتا کے آ جائے تم کو موت موت تک اللہ کی عبادت کرو گے موت تک اللہ کی عبادت کرو گے اللہ اللہ عبادت کسے کہتے ہیں عین بادال یہ عاجز کو کہتے ہیں عاجز آبد آبد عاجز کو کہتے ہیں بل عباد مکرمون فرشتوں کے بارے میں فرمایا بل عبادم مکرمون رمون کسے کہتے لا املی ملا املی کو شی اسے کہتے ہیں جو کسی کا چیز کا اختیار نہ رکھے کسی چیز کا اختیار اس کے پاس نہ ہو وہ آبد کہلاتا ہے سور مومنون آیت نمبر سینتالیس آیت نمبر سینتالیس اقال و نمین البا شرعین مثلا نا لنا آبدون انہوں نے کہا ہم آیا ہم ایمان لے آئیں دو بندوں پر ہماری طرح ہیں اور ان کی قوم ہماری خدمتگار ہے لنا آبدون عابدون خدمتگار نوکر آبادہ بمانے تاعت بھی ہے طاعت تابے سورہ یاسین کی آیت نمبر ساٹھ اور اکسٹھ دیکھیں ساٹھ اور اکسٹھ تریسواں پارا الم آح لیکم یا بنی آدم اللہ تابشانا <الشیطانا> الم آح دلئی کم یا بنیادما آیا میں نے حکم نہیں کیا تم کو اولاد آدم اللہ تعبد شیتانا کہ بندگی نہیں کرو گے شیطان کی ان عدو مبین یقیناً یہ شیطان تمہارا دشمن ہے ظاہر و ان ابودی ہاد مستقیم و ان ابودی ہادا مستقیم اور میری اطاعت کرو ان میری ارتاد کرو تابد الشیطان شیطان کی تاب نہیں کرو میری تاب کرو یہ سیدھی راہ ہے ابد بمان غلام بھی ہے سورہ نہل آیت نمبر پچہتر ابد نفس تابے کو بھی کہتے ہیں سورہ فرقان آیت نمبر ترسٹھ و عباد الرحمن اللہ کے تابے بندے اللہ ہمشو نال ارد ہنا عبد بمانے ایجز بھی ہے سر مریم آیت نمبر تریان میں یہاں عبادت کا اصطلاحی معنی مراد ہے اصطلاح شرعی میں عبادت کسے کہتے ہیں تفسیر خازن والے نے لکھا تفسیر کبیر میں امام راضی نے بھی لکھا العبادت عبارتن علفیل الفعل الذي تابی لی غر مل گئی ان عبادت عبارت ہے عنل فیل الدی مل اس فعل سے جس کے ذریعے غیر کی تعظیم مقصود ہو قاضی بیزاوی نے کہا عبادت کسے کہتے ہیں اقساغایت الخوئی و تزللی آجزی اور خزو اور تزل کا انتہائی درجہ عبادت کہلاتا ہے مدار جسالکین میں بھی عبارت اس طرح ہے پہلی جلس بچالیس میں العبادت عبارت عن انل والشعور العبادت و عبادت العبادت و عبارتن انل اعتقادی و شعوری بھی ان مابودی سلطن غیتن العبادت عبارتن عبادت عبارت ہے ان تقاد اس عقیدے سے والشعور شعور سمجھ سے مابودی سلطن غیبیتن فل في و القدرتی کہ معبود کے لیے بے اسباب قدرت ہے علم قدرت ہے یکد ربیہ النفی و ذرری کہ اس کے ذریعے معبود نفے اور ضرر کا مالک ہے فق الع وسنا انشو منحادل فہیا عبادتن ہر ایک دعا اور تعریف جو اس عقیدے سے ہو وہ عبادت کہلاتی ہے اس عقیدے سے کہ معبود کے لیے سلطتن غیبیتن فی المی وال قدرتی یکدیر بحال نفی و اس عقیدے سے ہر عمل عبادت پھر ابن قیم لکھتے ہیں العبادت خضوع خزور ان استشعار القلب بھی العبادت و عبادت اس آجیزی کو کہتے ہیں جو استشعار قلب سے پیدا ہوتی ہے بعظمت المعبود معبود کے عظمت پر استشعار قلب ہو شعور قبل دل کا جاننا معبود کی عظمت کو اعتقاد بین الہو سلطان لا دیکلق الحقیقت ہو تفسیر المراغی پہلی جل صفحہ بتیس میں کہ معبود کے لیے وہ سلطان اور غلبہ ہے جو عقل کے ذریعے اس کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی ہمارے اساتذہ کرام بہت آسان طریقے سے عبادت کی تفصیل کرتے ہیں دیکھو جس طرح مادے اصلی عین بادال تین حروف ہیں اسی لیے عبادت کے تین اسی طرح عبادت کے تین اجزاء ہیں ایک محبت ہے دوسرا ڈر ہے تیسرا امید اور تمہ اور رجا ہے حب خوف رجا یہ ہر ایک دو قسم کی ہیں دو دو محبت اور حب اس کی دو اقسام ہیں پہلی قسم ایک حد تک محبت کرنا اسباب ظاہریہ میں مخلوق سے محبت کرنا باپ سے ماں سے استاذ سے اولاد سے شاگردوں سے محبت اس کی ایک حد ہے نبی سے محبت اس کی بھی ایک حد ہے کیوں کہ صحابی معاذ نے جبل آئے تھے محبت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے سامنے انہینا کیا تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا ایسی محبت جس کے لیے کوئی حدود نہیں کوئی اصول نہیں کوئی انتہا نہیں وہ مخلوق کے ساتھ جائز نہیں تو ایک محبت ایک حد تک اسباب ظاہریہ کے ما تحت یہ مخلوق سے جائز ہے ایک محبت بے حد ہے جس کا انتہا نہیں جس کی حد نہیں وہ خالق کے لیے ہے عبادت کا جز ہے یو حبو نبو کحب اللہ او اشد حبہ اللہ سے محبت کی کوئی حد نہیں مال بھی لوٹا دو جان بھی لوٹا دو جہان بھی لوٹا دو اللہ کے لیے بس تو بھی جائز بیٹے کے گلے پہ چھری پھیری ابراہیم نے کیا کیا نہ کیا اللہ کی محبت میں ایک خوف دوسرا جز عبادت کا خوف ڈر ما تحت الاسباب مخلوق سے جائز ہے سانپ شیر چیتے بیڑیے سے ڈر بڑوں سے چھوٹے ڈرتے ہیں باپ سے استاد سے اولاد اور شاگر ڈرتی ہے یہ ڈر ما تحت الاسباب مخلوق سے جائز ہے اسباب ظاہریہ کے نیچے نیچے ایک بے اسباب خوف ہے دیکھتے نہیں لیکن ڈرتے ہیں اللہ کے قہر و غذب سے دیکھا نہیں سنا نہیں لیکن ڈرتے ہیں اگر اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ پکڑ لے گا ایسا ڈرنا مخلوق سے ناجائز ہے کہ گیارہویں نہ دی تو مال تباہ کر دے گا کیا کیا کہہ رہے ہو اللہ کے بندوں بے اسباب خوف عبادت کا جز ہے تیسری تیسرا جز عبادت کا رجا ہے رجا امید کو کہتے ہیں امید امید بھی تحت الاسباب مخلوق سے جائز ہے اسباب موجود ہے امید کرو یہ ساتھی پانی لا کے دے گا مجھے پانی پلائے گا اسباب موجود ہے مجھے کھانا کھلائے گا میرے ساتھ امداد کرے گا تعاون الرقوا کا ما تحت الباب ایک بغیر اسباب کے امید کرنا کوئی اسباب نہیں اور امید کرنا کہ اللہ بیماری دور کرے گا نہ دوائی کی ضرورت ہے اللہ کو نہ کسی اور نسخے کی ضرورت ہے اللہ حاجت نہیں وہ کار ساز ہے حاجت روا ہے مشکل کشا ہے اسباب کا محتاج نہیں مسبب الاسباب ہے اب یہ نہ دیکھا نہ سنا نہ اسباب ہے اور امید کر رہے ہو اسے کہتے ہیں عبادت کا جز تو بے, اسباب، بے حد محبت بے اسباب ڈر اور بے اسباب امید اور رجا تینوں اکٹھی ہو جائیں تو کامل عبادت بن جاتی ہیں ایک ایک کو عبادت کیا جس کہتے ہیں مینا دخ توب اللہ والی محبت یرا دخ توب اللہ والا ڈر تما دخ توب اللہ والی امید ان تین جاتی ہے ایبود اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کسی اور کی نہیں کرتے اور کرتے رہیں گے تفسیر بے نے لکھا ای آ بالعبادہ ناخو کا بالعبادہ کا بالعبادہ اے اللہ ہم آپ کو ہم تجھ کو خاص کرتے ہیں عبادت عبادت کی اقسام ہے تین عبادت القلب جو توقل اور عنابت کو کہتے ہیں سرہود دیکھے 88 نمبر آیت دل کی عبادت توکل اور عنابت کو کہتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر اٹھاسی یہ پارہ نمبر بارہ ہے آیت نمبر اٹھاسی اما توفیقی اللہ بلّا علیہ توکل تو توکل عبادت قلبی ہے وئی لہیب انابت عبادت قلبی ہے علیہ توکل تو اس اللہ پہ میں توکل کرتا ہوں اور اس اللہ کی طرف میں انابت رخت کرتا ہوں اللہ تذرا گرزم اسی سر حود میں آیت نمبر ایک سو ترئی میں بھی فرمایا فا بدھ ہوا توکل ایک اللہ کی ہی عبادت کرو اور اللہ پہ توکل کرو عبادت قلبی توکل سر ممتحن آیت نمبر چار سر ملک کی آیت نمبر انتیس اور سر مزمل کی آیت نمبر نو میں عبادت قلبی کا بیان ہے دوسری عبادت الجوارح ہے عبادت الجوارح اندام اور آزائے بدن سے عبادت اللہ کی کرنا جس کا تذکرہ سر فرقان میں آیت نمبر 63 سے ہے 63 چونسٹھ دیکھے وائیباد الرحمان الدی نیم شونا الل اردی ہونا آیت نمبر 63 و عباد الرحمان الدی نیم شونا الل اور رحمان ذات کے بندے عبادت کرنے والے وہ ہیں جو پھرتے ہیں زمین پر عاجزی کے ساتھ یہ عاجزی عبادت الجوارح داختہ تو بہم الجاحلون کالو سلامہ ولوی ولدی نئے تھون ربیم یہ سجد اور قیام عبادت الجوارح نماز روزہ عبادت الجوارح تیسری عبادت اللسان ہے زبان کی عبادت معبود کی تعریفیں اور ہمدے بیان کرنا سرے فرقان آیت نمبر پینسٹھ میں ولدینا اور ابا نصرف انادہ ان بہا کا نام ابن قیم نے مدار یوز سالکین میں ان اقسام کی وضاحت کی ہے کہ عبادت کی تین اقسام ہیں ایک عبادت القلب ہے دوسری عبادت الجواری ہے تیسری عبادت اللسان ہے دل کی عبادت بدن کی عبادت زبان کی عبادت غرائب التفسیر والے نے بھی لکھا ہے غرائب القرآن غرائب القرآن پہلی جلسف ہے ایک تین میں فرماتے علی ان العبادت عبادت ان نهایت التعظیم عبارت عبادت عبارت ہے ان نهایت التعظیم فلا تریق الا اللہ صدر ہو نهایت الانعام نهایت تعظیم کو عبادت کہتے ہیں یہ جائز نہیں مگر اس کے لیے جو نهایت رحم کرنے والا ہے اللہ تعالی وہ نہایت نعمت کرنے والا اللہ ہے اس کی نعمتیں ماضی میں بھی تھیں حال میں بھی ہیں استقبال میں بھی ہوں گی تو اس کی عبادت کرنی تھی کرنی ہے کرتے رہو تقرار ہے عیا کا میں تکرار بھی ہے اور تقدیم مفرول حسر کے لیے بھی ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات ای اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اب عبادت فقی احکام کے اعتبار سے فرض واجب سنت اور مستحب ہوتی ہے عبادت بدنی اور عبادت مالی قسمین اس اعتبار سے عبادت انفرادی اور عبادت اجتماعی اس اعتبار سے جدا جدا اعتبارات ہے اقسام مختلف ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کیوں اگلا عنوان پڑھو پہلا ہم نے لفظی تحقیق کے بعد عبادت کی تعریف بھی کر دی اور عبادت کی اقسام بھی ذکر کر دی اب دوسرا عنوان پڑھیے اللہ کی عبادت ہم کیوں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں علت ایک علت تو یہ ہے وجہ یہ ہے ہم ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے اکیلے اپنی عبادت کرنے کا امر ہمیں دیا ہے حکم قرآن کا پہلا امر سورہ بقرہ آیت نمبر اکیس یا اوڑو الناس کم اول او ارب دور رب عبادت کرو اکیلے اپنے رب کی اپنے پروردگار اور پالن ہار کی او بدو رب ہم اللہ ہی کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی ہی عبادت کرنے کا حکم فرمایا ہے دوسری وجہ اللہ نے کائنات کو اسی لیے بنایا ہے سر زاریات آیت نمبر چھپن وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا آبودون سر زاریات آیت نمبر چھپن وما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا اللہ اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنات کورنا انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں لیابدون اور یہ آپ یاد رکھ لیں عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا تھا کل عبادت ان فل قرآنی التوحید قرآن میں عبادت کا لفظ بمانے توحید ہے توحید اللہ کی وحدانیت اکیلے اللہ کی عبادت کرنا تیسری علت لکھے ہم ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں غیر کی نہیں کرتے کیونکہ ہر نبی نے سب سے پہلے اپنی قوم کو اللہ ہی کی عبادت کرنے کی دعوت دی ہے سورہ عراف آیت نمبر انساٹھ قدر سلنانو ال قومی ہی فقال یا قومی اللہ مالکن غیر آیت نمبر پین ساٹھ ویلا ع دن اخاہم ہو دا کال یا قو محبود اللہ ہمال کمن الاہن غیر سر عراف آیت نمبر تریہتر ویلا سمودا خاہم صالحہ کال یا قو محبو دلہ ہمال کمن الاہین غیر سورہ আরাف ایت نمبر 85 ویل المد یناخا ہم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ہر نبی نے اپنی قوم کو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی ہے سورہ انکبوت آیت نمبر 16 20واں پارہ براہیم عدقال علی قومی ابود اللہ وتقو ادقال علی قومی اوبود اللہ وتقو ظالم خیر اللہ کم ان کم تم تالمون سور توام حضرتی موس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ موسی علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سب سے پہلے یہی مسئلہ بیان فرمایا چودہ نمبر آئے سولواں پارا سور توحا وہی اللہ نے کی اننی ان اللہ اللہ اللہ انا فا بدنی لا اللہ اللہ انا فا بدنی واقعی میں بلکہ ہر نبی ہر نبی کو اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا سور امبیا آیت نمبر پچیس پارہ نمبر ستارہ سلام قبلی نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا انہ إِلَّا اللہ فابد ہر نبی کو اللہ نے یہ حکم کیا تھا اکیلے میری ہی عبادت کرو صرف میری ہی عبادت کرو نحل کی آیت نمبر چھتیس چودواں پارا چودواں پارا سر نحل آیت نمبر چھتیس میں فرمایا اللہ نے تمام امبیائے کرام کو اسی لیے مبعوث فرمایا تھا چھتیس نمبر آیت کل رسول انہوتا اور یقیناً بھیجا تھا ہم نے ہر ایک امت میں ایک رسول کو اس مسئلے کے لیے اس مسئلے کی وضاحت کے لیے او اللہ بندگی کرو ایک اللہ کی عبادت کرو ایک اللہ کی وجنی بتا غیر اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ سر حام سجدہ چوبیسواں پارہ آیت نمبر آیت نمبر چودہ مر رسول ممبئی نیا دیم امن خلفیم اللہ تابو اللہ جب آ ان کے پاس رسول ان سے آتے تھے ان کے پاس انبیاء کرام آگے پیچھے اس مسئلے پر اللہ تابو اللہ کے عبادت نہیں کرو گے مگر ایک اللہ کی تو ہم صرف ایک اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ نے اسی مسئلے کے ساتھ مبعوث فرمایا تھا اور یہی مشن انبیاء کا بنایا تھا صحابی کھڑے ہیں بادشاہ کے دربار میں اور بادشاہ نے پوچھا تمہارا مقصد کیا ہے تو صحابی نے فرمایا لی نخر جل من عبادتل عبادی الى عبادت رب العباد یہ تمام مشن رسالت کا محور بیان فرما دیا ہماری تحریک کا مقصد یہ ہے ہمارا منشور اور دستور یہ ہے لنخرج نخرے جل من عبادت تل عبادی اس لیے ہم اٹھے ہیں کہ نکال دے بندوں کو بندوں کی بندگی سے بندوں کے رب کی بندگی کی طرف نکال دیں لنخرج جل من عبادت ال عباد ال عبادت ربل عباد سر بینا دیکھیں تیسواں پارہ آیت نمبر چھ سات آیت نمبر پانچ وما میرو اللہ علی عبد اللہ مخلصین الحدین حکم نہیں کیا گیا تھا ان لوگوں کو مگر اس بات کا کہ عبادت کریں گے ایک اللہ کی ایک اللہ کی مخلصین الدین سورہ ہود میں بھی فرمایا پہلی اور دوسری آیت میں سورہ ہود کہ کتاب کو بھی اللہ نے اسی لیے نازل فرمایا ہے علی فلام را کتاب کی مت آیا تو ملت ان حکیم خبیر اللہ تاب دلہ اللہ, اللہ تاب ا <تصفيق> تو ہم ایک اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے امبیا کو اس لیے بھیجا کتابوں کو اس لیے نازل فرمایا کہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیں یہ مقصد ہے اور اللہ کی عبادت کا درجہ بہت اونچا ہے دیکھیں نا آپ سر بقر آیت نمبر 23 میں ہم ایک اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا مقام بہت اونچا ہے وہ ان کن فی فی مما نزلنا اللہ ابدینہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کی تعریف ابدیت سے کی عیسا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سورہ زخرف میں آیت نمبر انسٹھ میں یہ میرے آبد تھے سورہ نساء آیت نمبر ایک سو بہتر میں نبی علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں سورے بنی اسرائیل پہلی آیت میں سبحان السرا بھی من المسجد الحرام القسا سورہ نجم میں فرمایا دس نمبر آیت ستائیسواں پارہ فاوح البدی ہی ما اوحا سورہ کہف میں فرمایا پندرواں پارہ پہلی آیت الحمد للہ ہلدی ان کتاب اب دل الكتاب عبد فرمایا سور فرقان کی پہلی آیت میں فرمایا اٹھارواں پارا تبارکی نزل الفرقان اللہ ابدی سور زمر ذرا دیکھیں آیت نمبر چھتیس سور زمر آیت نمبر چھتیس تھرٹی سکس چوبیسویں پارے کا پہلا صفحہ علیہ اللہ کا فن عبدہو عابد فرما رہے ہیں سورہ آلک کی دسویں آیت عبدا اذا اللہ تو آبدیت کا درجہ بہت اونچا ہے انبیاء کی صفت ابدیت سے کی گئی اسی لیے ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کی تعریف ابدیت سے کی گئی ہے سورہ صافات ذرا دیکھیں سورہ صافات آیت نمبر 111 سو ایک سو گیارہ سور صافات تریسواں پارہ ایک سو گیارہ نمبر آئے دیکھے ان نہ من عبادین المینین ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان نہ ہن عبادین پھر ایک سو بائیس نمبر آیت میں موسی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان من عبادین المؤمنین ایک سو بتیس نمبر آیت میں حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان من عبادن المؤمنین من عباد المؤمنین تو امبیا کی تعریف عباد عباد عباد سورہ سواد بھی دیکھ لے ساتھ میں آیت نمبر ستارہ اسی تریسویں پارے میں ستارہ نمبر آیت وسکرا اب دنا داؤد اب داؤد اسی سورہ سواد میں آیت نمبر تیس وبنا داود سلحمان نمل ابدو نمل ابدو سلیمان کے بارے میں فرمایا کیا خوب عبادت کرنے والا عبد تھا انہو اواب پینتالیس نمبر آیت میں فرمایا وسکر عبادہ ابراہیم و اسحاقہ و, و یاقوبہ الدی ولب سار یہ عابد تھے عبادت تھے تو دیکھے ہم اللہ ہی کی عبادت کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے حکم کیا بدو ربکم اس لیے کہ اللہ نے ان سوجن کو اسی لیے پیدا کیا ما خلقت الجنول انص اللہ علی ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں کسی اور کی نہیں کرتے اس لیے اس لیے کہ اللہ نے ہم ہر نبی کو اس مسئلے کے لیے بھیجا اور اللہ نے ہر نبی کی تعریف عبدیت سے ذکر کی عبدیت کا مقام بہت اونچا ہے تو ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں نخصہ بل عبادت اب آخری پانچواں عنوان پڑھ لیجئے سمر عبادت ہم ایک اللہ کی عبادت کریں تو ہمیں کیا ملے گا کیا ملے گا اس کے لیے بس سور زمر دیکھ لیں صرف سورج زمر آیت نمبر سولہ ستارہ فبشر عباد تریسواں پارا سور زمر آیت نمبر سولہ ستارہ فبش عباد میرے بندوں کو بشارت دے دیجیے میری بندگی کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے اللہ دین القول فی طبی وہ لوگ جو محبت اور انابت سے سنتے ہیں میری بات اور پھر اس اس کے خوبصورت خوبصورت عوامر کی اتبا بھی کرتے ہیں ہداہم اللہ ولام اولباب تو بہت سی بشارتیں ہیں اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے سور فجر کی آخر آئے تو میں فرمایا یا ایتنفسل متم ارجعی الى ربی کی رازیت مردیا فد فی عبادی میری بندگی کرنے والوں میں داخل ہو جاؤ فدو فی عبادی ود خلی جنتی بشارت جب تم میری بندگی کرنے والے عباد میں داخل ہو جاؤ گے تو داخل ہو جاؤ میری جنت میں فد فی عبادی ودخلی جنتی تو پانچ عنوانات ہم نے پڑھ لیے ایا کنا میں اے اللہ ہم خاص خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے کبھی نہیں کریں گے وہ کنس تعین یہاں بھی وہی لفظی تحقیق ہے ان شاء اللہ کل پڑیں گے قول و قول ہاضا استخفر اللہ علی والا ار المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم اللهم قونا في رزقك وخزنا الخير بناسيتنا وجعل الاسلام منتهى رجائنا لا اله الا انت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا انت برحمتك نستغيث الا هماري حاجاتو کو پورا فرما مشکلات کو دور فرما اللہ بھی ماروں کو شفا عطا فرما جو وبا عام ہے اللہ اسیت اس امت مسلمہ کو نجات عطا فرما قرآن کے دروس کی رونقوں کو بحال فرما قرآن کے درس میں شرکت کرنے والوں کو قرآن کی برکات سے مالا مال فرما اے اللہ اے اللہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہماری مسجدوں ہمارے مدارس اور ہمارے دروس کو آباد کر دے دروس قرآن اللہ بات کر دے تو اپنی قرآن کو بہت چاہتا ہے اے اللہ اپنی کتاب کے لیے حالات کو درست فرما دے اے اللہ اپنی کتاب کے لیے کتاب کے دروس کے لیے حالات کو درست فرما دے اے اللہ امت مسلمہ کو صحیح طریقے سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے ہمارے اور ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی مغفرت فرما دے ہم سے پہلے جانے والے دنیا سے جانے والے ہمارے اساتذہ ہمارے بڑے ہمارے اقربا ہمارے دوست اور رفقا ہمارے تلامزا جتنے بھی ہیں سب کی مغفرت فرما جتنے بڑے زندہ ہے اللہ علم و امر مال و اولاد میں برکت عطا فرما جہاں جہاں بھی قرآن کے دروس ہو رہے ہیں اللہ ان سے خیر تمام انسانیت تک پہنچا دے اللہ یہ دروس قرآن اور یہ محنت خیر کا باعث بنا دے جو فقا قرآن سنتے ہیں شوق اور محبت سے اللہ ان کے سینوں کو دلوں کو قرآن کی علوم سے مالا مال فرما دے اللہ مربنہ تین فد دنیا حسن اور فلاخرت حسن وقینا عذاب النار وصلی اللہ تعالیٰ لخیر خلقی محمد والی